أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توقيت قيره امه اخرجت من الناس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 یہود کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جب مدینہ منورہ تو, تو یہاں بھی آپ نے مسجد کے تعمیر کے بارے میں سوچا جو دنیا کی سب سے عظیم مسجد, مسجد ہے اور جہاں عبادت, دنیا عبادت دنیا کرنا خانے کعبہ کے بعد سب سے افراد یہی وہ مسجد ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کی اور خالص تقوی, تقوی کی بنیاد رضائے الاحی کے لیے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کی مٹی اور گارے کا کام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مسجد کی بناوٹ کے اندر آپ تھے جیسے کہ ہم نے کہا پہلی آپ نے رکھی, رکھی اس کے بعد دوسری اینٹ حضرت, حضرت, حضرت وہ بکر تیسری حضرت عمر چوتھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ رکھی اس کے بعد اسی وقت آپ نے تبرانی کی روایت ہے کہ میرے بعد یہی لوگ خلیفہ بنے باسی چٹائی پیراتے بکر کرنے والا وہ رحمتے دو جہاں اور پھر بھی سدانا پر کے ہجرے کا باسی چٹائی تیراتے بسر کرنے والا ضلالت ضلع انسان کے غم میں مسلے کو اشکو بسم اللہ رحمٰن الرحیم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 ربرہلی امری وحلى عزیز ساتھیو ہو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ سلسلہ چل رہا ہے پچھلے ہفتے ہم جہاں تک پہنچے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں داخلے سے متعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچائے اور آپ کے ساتھ صحاب کرام کی ایک جماعت بھی تھی وہ لوگ جیسا کہ معلوم ہے مکہ مکرمہ سے اس حال میں آئے تھے کہ نہ ہی اپنے ساتھ کوئی مال لے کر کے آئے تھے نہ ہی ان کے پاس کوئی جائیداد تھی یہاں نہ کوئی دولت تھی ایک چھوٹے سے گاؤں نما شہر کے اندر اتنے لوگوں کا آ جانا جس کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہوئے تھے جن میں سے پچھلے ہفتے ہم نے چار کا ذکر کیا تھا دو سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی اور دو سے متعلق گفتگو تھوڑی سی باقی رہ گئی تھی وہ چار مسائل کیا تھے کہ کی اولن مہاجرین جو آئے تھے انہیں کہاں ٹھہرایا جائے وہ کہاں پر قیام کریں کوئی ہوٹل تو تھا نہیں نہ کوئی مسافر خانہ وہاں پر بنا ہوا تھا اور آج کی طریقے سے نہ تو اسکول تھے کہ ہاں بھائی اس میں لا کر کے ٹھہرا دیا جائے ہر آدمی کے پاس اپنا چھوٹا بڑا جو گھر ہوتا ہے وہی گھر رہا کرتا تھا اور خصوصی طور پر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے گھر چھوٹے تھے البتہ یہودیوں نے تو اپنے محل تیار کر کے رکھے تھے لیکن عام طور پر جو مسلمان تھے ان کے گھر چھوٹے چھوٹے تھے تو مسلمانوں کی رہائش کا بڑا مسئلہ تھا اس کا حل کیسے کیا وہ پچھلے ہفتے ہم نے بات رکھی تھی دوسرا بڑا مسئلہ تھا کہ آب و ہوا کا فرق کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا میں رتوبت تھی اور یہاں کی آب و ہوا مکہ مکرمہ کے طریقے سے صاف ستھری نہیں تھی لہذا مدینہ منورہ آنے کے بعد بہت سے صحابے کرام بیمار پڑ گئے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی جب بیمار پڑی ہیں تو بخار کی وجہ سے وہ بیان کرتی ہیں میرے سر کے بار جھڑ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ مسئلہ بڑا اہم تھا کیوں اس لیے کہ آدمی کسی جگہ پر گیا ہے اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے اگر وہاں بیمار پڑ جائے تو اسے اپنا گھر ضرور یاد آتا ہے آپ میں سے کوئی اپنا ملک چھوڑ کر کے یہاں پر آئے اور بیمار پڑے گا تو کیا ہے اسے اپنا گھر یاد آئے گا یہاں چاہے اس کی جتنی خدمت کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں. لیکن اپنا گھر اپنا علاقہ اپنے ساتھی اپنے بی بچے اسے یاد آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو حل رکھا وہ کہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منوورا کو اول تو ہمارے دلوں میں ویسے ہی محبوب بنا دے جیسے مکہ مکرمہ ہمارے دلوں میں محبوب ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو وبا ہے اس کے اندر جو بیماریاں ہیں اسے کہیں دور جو کے علاقے میں اے اللہ تعالیٰ تو دو مسئلے اور تھے مسجد کا مسئلہ اور یہود کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ مسجد کے مسئلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا اہتمام کیا جیسا کہ کی پہلے بھی پچھلے درس میں بات آئی تھی قبا کے اندر آپ مشکل سے چار دن یا بارہ دن یا چوبیس دن ٹھہرے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی قبا میں مسجد کی بنیاد رکھی جو سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام کے اندر بنائی گئی ہے اس سے پہلے مسلمانوں نے کوئی مسجد تعمیر نہیں کی تھی السلام ورسج کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بھی ہے. ہے نا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لئے جب مدینہ منورہ تو یہاں بھی آپ نے مسجد کے تعمیر کے بارے میں سوچا مسجد کی ضرورت کیوں پڑی اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو کھلے عام عبادت کا موقع نہیں تھا کافر مسلمانوں کو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے تھے تو جماعت سے نماز پڑھنے کا تو بڑا اہم مسئلہ ہے تو, تو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے تھے کافر مسلمانوں کو بلکہ آپ وسلم کبھی کبھار صحابہ ایک کو لے کر کے کہیں دور چلے جایا کرتے تھے پہاڑی علاقے میں تو وہاں ان کے ساتھ سے نماز پڑھا کرتے تھے ورنا مکہ میں آپ سرتھم اپنے دین کا اظہار کیا کرتے تھے کھانے کعبہ کے پاس آ کر کے آپ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ بہت سے مسلمان اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھے اور جو چھپائے نہیں تھے جن کے بارے میں معلوم تھا وہ بھی ارل اعلان اپنے دین کا اظہار نہیں کر پاتے تھے لیکن جب مدینہ منورہ آئے اور یہاں انہیں آزادی ملی دینی پر عمل کرنے کے لیے تو سب سے اہم مسئلہ تھا کہ مسجد کے لیے یا نماز کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے قیام کی جگہ سے پہلے پہلے کس, کی چیز،, کس چیز کے لیے جگہ پھونڈی مسجد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی جیسا کہ پچھلی بار ہم نے بیان کیا تھا جہاں پر آ کر کے ٹھہری تھی وہ جگہ اولن تو برو نجار جو آپ کا یا آپ کے والد کا ننال تھا وہاں کے دو یتی، ان کے دو یتیم بچوں کی زمین تھی وہ زمین تین حصوں میں بٹی ہوئی تھی کچھ میں تو کھجور کے درخت تھے کچھ میں کھجور جب توڑتا ہے تو اس کے لیے کھلیان کی ضرورت پڑتی سکالے کے لیے وہاں پر کھلیان تھا اور کچھ زمین ایسی تھی جو ویران تھی اور وہاں پر مشرقین کی خبر تھی گویا جس جگہ آپ علیہ وسلم کی اٹھنی ٹہری تھی وہ جگہ دو تین حصوں کے اندر تین چار حصوں میں تقسیم تھی کچھ جگہ پر کھجور کے درخت تھے کچھ جگہ کو لوگوں نے ایک کھلیان کے طور پر جہاں پر گلہ کاٹ کے رکھا جاتا ہے اس کو بنا لیا تھا کچھ جگہ بالکل ویران تھی اونچی اور نیچی تھی اور کچھ جگہ ایسی تھی جہاں پر مشرقین کی خبریں تھی قبریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے بتایا گیا کہ یہ انصار کے دو بچوں کی زمین ہے آپ صلیم نے انہیں بلایا اور ان کے جو والی تھے اس نے زورا ان کو بلایا اور ان کو بلا کے کہا کہ اس زمین کو بیچ دو ہمارے ہاتھ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس زمین کی قیمت نہیں لینا چاہتے تھے اسے اللہ تعالی کے لیے دے رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یہاں پر اللہ تعالی کا گھر بنایا جائے گا اس زمین کی قیمت تمہیں ضرور لینی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انصاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی قیمت دلوائی جب وہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس مسجد کی بنیاد رکھی جسے آج مسجد نبوی کہا جاتا ہے جو دنیا کی سب سے عظیم مسجد ہے اور جہاں عبادت کرنا خانے کابہ کے بعد سب سے افضل ہے یہی وہ مسجد ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کی اور خالص تقوی کی بنیاد پر رضاء الٰہی کے لیے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ پر اینٹ رکھی اس کے بعد اس کی بنیاد جو تین ہاتھ گہری کھودی گئی تین ہاتھ گہری اس کی بنیاد کھو دی گئی اور تقریباً اس زمین کی چوڑائی اور لمبائی ایک سو ہاتھ ہے. یعنی ایک سو ہاتھ ایک سو ہاتھ گویا تقریباً چالیس میٹر کے قریب ہوگا یا پینتیس سے چالیس میٹر اس کے قریب ہوگا اتنی لمبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی اور آج بھی اگر آپ جائیں جو کوئی جاننا چاہے وہ جان سکتا ہے کہ وہ مسجد کتنی لمبی اور چوڑی تھی آج بھی جبکہ آج اس کی دس گنا اور بیس گنا لمبی ہو گئی ہے مسجد ہے کہ نہیں لیکن وہ حدود باقی رکھی گئی ہے جو حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رکھی تھی کچھ کھمبے ہیں اگر آپ جائیں دیکھیں تو اوپر چھت سے نیچے اور اوپر وہاں پر لکھا ہے حد و مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حد ہے کہ نہیں وہ تقریباً ایک بار ہم نے حساب لگایا تھا تو اس میں تقریباً نو سے دس کھمبے آتے ہیں پیلر جو ہیں اس طریقے سے نو سے دس پلر ایسے اور نو سے دس ایسے ہیں تو وہ مسجد جو بنائی گئی تقریباً کتنی تھی ایک سو ہاتھ جس کو کہتے عربی میں ایک, ایک سو ہاتھ جو تقریباً پچھلے ہفتے میں تک تھا تقریباً چونسٹھ یا باسٹھ سینٹی میٹر کا ہوا کرتا ہے چونسٹھ یا باسٹھ سینٹی میٹر کا اس کا حساب لگاتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ حساب لگائیں تو تقریباً چالیس میٹر وہ چوڑی اور چالیس میٹر لمبی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے اس مسجد کی کیفیت کیا تھی ساتھی ساتھیوں مسجد بالکل سیادی بودی تھی کسی قسم کا نقش نگار نہیں تھا ہوا یہ تھا کہ مسجد کی جو دیواریں تھیں وہ کچی اینٹ کی تھی مسجد کی دیواریں کچی اینٹ کی آپ لوگ جو چھوٹے ہیں شاید نہ دیکھے ہو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچی اینٹ سے کس طریقے سے دیوار بنائی جاتی ہے جاتی تھی اب تو ختم ہو گیا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچی بناتے تھے اس سے دیوار رکھتے تھے تو دیوار کچی کی تھی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے جو کھمبے ہوتے ہیں نا تنے ہوتے ہیں اس کا آپ نے کھمبا بنایا تھا اس کا کھمبا بنایا تھا اور دروازے جو بنائے تھے دروازے کے دونوں کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر لگوائے تھے دروازے کے دونوں کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر لگوائے تھے اور چھت اس کی اس پر چھت پر کھجور کے پتے اور اس کے ڈالیاں ڈال دی گئی تھی یہ مسجد تھی جو بالکل سادی بودی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو تقریبا بعد روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ دن میں مکمل کیا تھا اس لیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی بناوٹ میں وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے اس مسجد کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں یا کس طریقے سے بنائی گئی لیکن اتنا سن لیجئے کہ جب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے مٹی اور گارے کا کام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مسجد کی بناوٹ کے اندر آپ شریک تھے جیسا کہ ہم نے کہا پہلی اینٹ آپ نے رکھی اس کے بعد دوسری اینٹ حضرت او بکر نے تیسری حضرت عمر نے چوتھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی اس کے بعد اسی وقت آپ نے کے روایت تھے کہ میرے بعد یہی لوگ خلیفہ بنیں گے میرے بعد یہی لوگ خلیفہ بنے گے گویا کہ آپ صلیم اپنی زندگی ہی میں اشارے اور کنائے اور بسا اوقات کے ساتھ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ کون رہے گے اور وہی خلیفہ بنے تو مسجد کے تعمیر میں اللہ کے رسول صلیم اور تمام مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور اس میں آپ ذرا توجہ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے جو آدمی جس کام کو اچھی طرح کر سکتا ہے وہ کام آپ اس کے سپرد کیا کرتے تھے مثال کے طور پر انہی دنوں بنو حنیفہ کے ایک صحابی آئے ہوئے تھے تلک ابن علی جن کا نام تھا تلک ابن علی آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ دیوار کی چرائی بڑی اچھی کر رہے ہیں اور گارا جو ہے بےحد بہترین طریقے سے وہربہ تو ایک فن ہے نا اب ہم سے کہیے تو میں دیوار نہیں اچھا طرح چن سکتی ہوں حالانکہ کہنے کا مطلب کیا ہے یہی تو ہے نا لیکن یہ بھی کیا ہے ایک فن ہے جیسے بھی تھا تو لکھنا ہے ہر آدمی جس کو دیکھو وہ لکھ دے گا لیکن ہر آدمی کی رائٹنگ کیا ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے تو ایسے ہر آدمی کا اپنا کیا ہوتا الگ الگ فن ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ دیوار کی چنائی بڑی اچھی کر رہے ہیں کون حضرت کے علی تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا گارا مٹی اینٹا ان کے حوالے کر دو اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سب سے بہتر دیوار کی چنائی یہ کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو آدمی جس لائق تھا زیادہ آپ نے کام حالانکہ مزدور طرح آدمی کام کر رہے تھے خود آپ اینٹ ڈھو لا رہے تھے بلکہ حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ کہتے اے اللہ رسول آپ نہ کریں سب لوگ ایک ایک اینٹ لے کر کے رہے ہیں میں دو دو اینٹ لے آؤں گا ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ کی طرف سے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہیں تھے بلکہ خود مٹی میں لت پت ہو کر کے صحابہ کے نام ساتھ آپ اس کی مسجد کی تعمیر کر رہے تھے اور اس وقت آپ کر رہے تھے اللہم لا عائشة اللہ عائش اللہ عائش الآخرا فخ فر السار اول اے اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی زندگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے اصل زندگی کیا ہے آخرت کی زندگی ہے فاغفر فریل انصار اے اللہ تعالیٰ تو انصاریوں کو بھی معاف کر دے اور مہاجرین کو بھی معاف کر دیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بڑی دلجمائی کے ساتھ تمام مسلمانوں نے بلکہ بعد لوگ جو اس علاقے سے دور کے رہنے والے تھے انہوں نے سنا یا جن کی کھیتیاں وغیرہ تھی جو مشغول تھے انہوں نے جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام خود کر رہے ہیں تو انہیں شرم آئی اور یہ کہا کہ کی یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے اور ہم بیٹھے رہیں یہ تو بہت بڑی شرم کی بات ہے محرومی کی بات ہے لہذا سارے لوگ مل کر کے جلدی جلدی کام کیے اور روایات کے مطابق چودہ دن کے اندر وہ مسجد بن کر کے تیار ہو گئی ساتھیوں یہ مسجد کس کام کے لیے تھی آپ لوگ تمہیں نماز کے لیے تھی جی اس مسجد میں صرف نماز پڑھی جاتی تھی نہیں آج ہمارے یہاں مسجد کا تصور غلط رکھا ہے لوگوں نے یہ مسجد ساتھیوں جماعت سے نماز پڑھنے کے کام آیا کرتی تھی اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بیٹھ کر کے دینی امور سے نہیں بلکہ دنیاوی امور سے متعلق مشورے کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں اگر کوئی قیدی پکڑ کر کے آتا تھا تو مسجد ہی کے کسی کھمبے سے باندھ بھی دیا اگر جو کافر رہا کرتا تھا باندھ دیا کرتا تھا بسہ اوقات اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا زخمی ہوتا اور آپ خود اس کی نگرانی کرنا چاہتے تو اس کے لیے مسجد ہی کے سحن میں خیمہ لگا دیتے آپ <تصح> تاکہ قریب سے اس کی نگرانی کر سکیں اگر کوئی ایسا شخص آتا جس کے رہنے کے لیے کہیں جگہ نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہیں پر ٹہراتے یہ ساری چیزیں حدیث میں ہیں بلکہ بخاری شریف میں اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ مروی ہے دلچسپ واقعہ کی کسی قبیلے کے اندر ایک لونڈی, تھی لونڈی جانتے ہیں نا جو غلام اور لونڈی اسے ہوتی خریدا اور بیچا جیسے آپ کہاں جانور خریدے اور بیچتے ہیں نا ایسے خریدے وہ اپنا کوئی مالک نہیں رہا کرتا تھا تو ایک لونڈی تھی ہوا یہ کہ وہ ایک تالاب کے کنارے جا کر کے اپنی بکریاں چلا رہی تھی اور کسی مالدار یا اچھے گھرانے کی کوئی لڑکی آئی اور تالاب کے پاس اپنا کمر بند اپنا کمر بند کھول کر کے رکھ دیا اور نہانے لگی ادھر سے ایک چیل آئی چیل چیل کو جانتے ہیں نا چیل اس نے دیکھا کہ یہ لال رنگ کا کوئی کپڑا سمجھا کوئی گوشت تو نہیں ہے یہ جھپٹا مار کر کے اٹھا کر کے لے کر کے اڑ گئی اور وہ لڑکی اسے دیکھ نہیں سکی کی کون لے کر کے گیا اس لیے کہ وہ تالاب کے اندر نہانے کے اندر مشغول تھی اب وہ جب نکلتی ہے باہر تو دیکھتی ہے کہ اس کا کمر بند وہاں پر موجود نہیں ہے وہ کمر بند یعنی جسے ہم لوگ ادار بند کہتے وہ نہیں ہے وہ کمر بند ایسے چوڑا رہا کرتا تھا جسے یہاں کمر میں خوبصورتی کے لیے یا زینت کے لیے ایسے اس کو باندھ لیا کرتی تھی عورتیں اور بچیاں آج کل بعد کپڑے بھی آتے ہیں جو یہاں پر اس نے کیا ہے اتنے چوڑے رہا کرتے ہیں اور کمر میں عورتیں باندھتی ہیں تو ہوا کیا جب وہ لڑکی نکلتی ہے لڑکی نکلتی اور دیکھتی کہ یہاں پر کمر بند نہیں ہے دیکھتی یہاں پر تو کوئی نہیں صرف وہی لوڈی کیا ہے وہ بکری چرا رہی ہے تو الزام کس کے اوپر آیا اسی لوڈی کے اوپر آیا پوچھا گیا اس نے انکار کیا تلاشی لی گئی اس نے کچھ نے نہ ملا نہیں یہاں تک کہ صحیح بخاری شریف میں ہے اسے برہنا کر کے بھی لوگوں نے تلاشی لی ہے کہیں اس نے اپنی شرمگاہ کے ارد تو نہیں باندھ رکھی اس کو چھپا کر کے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے اللہ تبارک وطالعہ نے کیا کہ کیا کیا کی اس چیل کو پھر توفیق دی کہ جس جگہ سے اس پٹے کو لے کر کے گئی تھی وہیں پر آ کر کے دوبارہ گرا دے ابھی لوگ اس کی تلاشی ہی لے رہے تھے کی دوبارہ پٹا وہاں سے وہیں پر گرتا ہے تو لوگوں نے اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اور لڑکی تو کیا ہے لوڈی بے, بے گنا ہے لہذا اس کو کہا کہ آخر تم کیا چاہتی ہو جاؤ ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں یعنی تم اتنی سچی ہو تمہارے ساتھ ہم نے برا سلوک کیا چلو ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں وہ آزاد ہوئی تو آگئی مدینہ منورہ اور آ کر کے مسلمان ہو گئی اب ظاہر بات ہے اس کا کوئی نہیں تھا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگا دیا یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ کوئی مل جائے اس کے لیے خیمہ کہاں لگایا آپ نے مسجد نبوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ طرح بیان فرماتی ہیں کہ وہ میرے گھر میں آیا کرتی تھی ظاہر بات ہے نا نکل کر کے اور جب بھی آتی تھی وہ ایک شیر پڑھا کرتی تھی وہ یوم الشا من تا رب بنا پٹے کا دن میرے رب کے عجیب عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے کفر نانی اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے کافروں سے نجات دی ہے تو عائشہ فرماتی جب میرے پاس آتی اور یہ پڑھتی تو میں اس سے پوچھتی کہ آخر وہ قصہ کیا ہے تو مجھ سے وہ قصہ بیان کرتی تو خیر بات یہاں سے نکلی تھی کہ یہ مسجد یہ مسجد جو بنی تھی وہ صرف کس کے لیے تھی عبادت ہی کے لیے نہیں تھی وہاں پر بڑے بڑے کارنامے انجام حتی کی فوجی مہیم اگر کہیں بھیجنی ہے اس کے لیے بھی مشورہ ہوتا تھا کہاں ہوا کرتا تھا اسی مسجد کے اندر ہوا کرتا تھا حتی کی اگر کوئی کافر بھی گرفتار ہو کر کے آتا تھا تو آپ وسلم اسے کہاں باندھ دے, دے تھے مسجد کے ہمیں میں خیر یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا تو عرض کرنے کا مقصد کہ آپ وسلم نے مسجد بنوائی اور مسجد کے اس وقت دائیں طرف اور آج بائیں طرف جس وقت آپ نے بنایا تھا اس وقت مسجد کے دائیں طرف تھا اور آج مسجد کے بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گھر بھی بنوائے اور جو گھر مشکل سے ایک یا ڈیڑھ کمرے پر مشتمل تھے دو گھر بنوائے اس کی چھت کتنی بڑی تھی حضرت حسن بصری رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں از واج متحرات کے گھر میں داخل ہوتا تو اس کی چھت کو اپنے ہاتھ سے چھو لیتا تھا چھت میں اپنے ہاتھ سے یعنی اتنے اونچے دو گھر بنوائے وہ کس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت دو بیویاں تھیں حضرت سعودہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گھر بنوائے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تیسرا مسئلہ جو تھا وہ کہ مسجد کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا تو آپ نے وہاں پر مسجد کا مسئلہ حل کر دیا اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جس کے اندر جہاں پر آج ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی صاف ستھری شاید دنیا میں اتنی صاف مسجدیں کہیں آپ کو نہیں ملے ہے نا اور شاید ہی خانے کعبہ کے علاوہ کوئی ایسی مسجد ہو جس میں اتنی بھیڑ آپ کو دکھائی دے ہے کہ نہیں یہی وہ مسجد ہے تو ساتھیوں کہنے کا مطلب اگر ہم اور آپ مسجد نبی جائیں تو ہم اور آپ ان چیزوں کو بھی یاد رکھیں کہ یہ مسجد کیسے بنی اور کیسے بنائی گئی اس وقت اللہ کے رسول وسلم کی کیا کیفیت رہی ہوگی صحابہ کرام نے کس جذبے کے ساتھ اس مسجد کو بنایا ہوگا اسی لیے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اس مسجد کے مقابلے میں ہزار گنا ہے کتنا ہے ہزار گنا ہے اس مسجد کے مقابلے میں یہاں پڑھیں دنیا میں کہیں پڑھیں کھانے کعبہ کو چھوڑ کر کے تو ہزار گنا ہے تیسرا مسجد، چوتھا مسئلہ جو بڑا اہم تھا ساتھیوں یہودیوں کا تھا اس لیے کہ مدینہ منورہ میں دو قسم کے لوگ آباد تھے ایک تو مشرق اور بت پرست تھے جو اوس اور خضرت جن کے بارے میں شروع درس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آ چکی ہیں اوس اور خضرت کے لوگ یہ اصل باشندے یمن کے تھے جو تاریخ بتاتی ہے اور وہیں سے یہاں پر آئے ہوئے تھے بعد روایات کے مطابق بعد ہندوستانی مرقین اور محققین یہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں یہ اسماعیل کی اولاد سے ہیں اور یہ اصل مکہ کے رہنے والے تھے وہیں سے آ کر کے آباد ہوئے تھے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ان دونوں کے علاوہ اوس اور حضرت جسے بعد میں انصار کہا گیا اور جن میں کے لوگ مسلمان ہو کر کے آپ کو یہاں مدینہ منورہ میں لے آئے تھے ایک قوم اور آباد تھی وہ یہودی کہلاتے تھے یہودی کہلاتے تھے یہ پہلی صدی ہجری میں پہلی صدی نہیں نعوذ باللہ پہلی صدی عیسوی کے اندر یا اس سے کچھ پہلے شام سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے جس کا نام یسریف تھا پہلے کیا نام تھا اس کا یسریف تھا ان کے آنے کی متعدد وجوہ ہو سکتی ہے ایک وجہ تو یہ کہ یہ بڑی بدبخت قوم ہے یہود یہ بڑی نبیوں کو پریشان کرنے والی قوم ہے تو حاکموں نے اس کو جب تنگ کیا اور بخت نصر یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جب لوگوں نے اسے اس قوم کے اوپر حملہ کیا اور مارا تو یہ لوگ کچھ بھاگ کر کے یسریف آ گئے تھے کچھ خیبر میں آباد ہو گئے اور کچھ اولا میں آباد ہو گئے یہ آج تینوں علاقے سعودیا میں ہیں یسریف میں جسے آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے اور خیبر میں کچھ لوگ آباد ہو گئے اور کچھ لوگ کہاں آباد ہوئے اولا کے اندر آباد ہوئے کیوں اس لیے کہ یہ اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ آخری نبی جو آنے والا ہے وہ ایسی جگہ پر آئے گا جہاں کھجور کے کھیتی ہوا کر جہاں کھجور کے باغات ہیں جہاں کھجور کی کھیتی کی جاتی ہے اور وہ عرب کی سرزمین ہوگی عرب کی سرزمین ہوگی تو جب وہ شام سے بھاگے اور نکلے اور اولا میں آئے تو یہاں دیکھیں یہاں کھجور کی باغ یہ عربیہ ہے اور یہاں کھجور کے باغ ہیں تو کچھ وہاں پر ٹھہر گئے کچھ لوگ آگے بڑھے کہ پوری صفات یہاں پر جو ہماری کتاب میں اس جگہ کی بیان کی جا رہی وہ یہاں پر نہیں ہے آگے بڑھ کر کے کچھ لوگ جب خیبر پہنچے تو دیکھا کہ یہاں کھجور کی کھیتی ہے کھجور کے لائق سرزمین نے کہا کہ یہ جگہ ہو سکتی کچھ وہاں پر ٹہر گئے لیکن ان میں کے جو سمجھدار لوگ تھے دیکھا کہ مکمل طور پر سرزمین جو بیان کی گئی ہماری کتاب میں اس کی جو علامت بیان کی گئی ہے وہ یہاں پر صادق نہیں آتی تو آگے بڑھ کر کے کچھ لوگ آ کر کے یسریف میں آباد ہو گئے تھے جس کا نام بعد میں اللہ رسول نے کیا رکھا مدینہ یا تابہ یا طیبہ رکھا تو یہاں پر آئے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کہ آخری نبی جو پیدا ہونے والا ہے وہ یہیں پر پیدا تو ہوگا مکے میں لیکن ہجرت کر کے کہاں آئے گا یہیں پر آئے گا یہیں پر آئے گا اس لیے یہاں پر آباد ہو گئے تھے تو ان کی بہت بڑی آبادی تھی یاد رکھیے آگے چل کر کے ان تینوں کا ذکر آئے گا یہ چیز یاد رکھیں آپ لوگ پہلی ایک قبیلہ ان کا تین قبیلے بڑے مشہور تھے وہاں پر یہودیوں کے تین قبیلے بڑے مشہور تھے بنو قینو جو جو مسجد نبوی کے قریب میں آباد تھے گویا مدینہ منورہ کی جو آبادی تھی کی اس کے درمیان میں آباد تھے بنو کینو اور دوسرے بنو نغیر اور بنو قریضا بنو نغیر اور بنو قریضا یہ مدینہ منورہ یعنی یہ کے کنارے یثرب کے کنارے آباد تھے اور یہ جنوب کی طرف آباد تھے مدینہ منورہ کے جنوب جس طرف قبا ہے, ہے نا اس کے مشرق کی طرف تقریباً یہ دونوں قبیلے آباد تھے بنو نغیر اور بنو قریضا تو یہ یہودیوں کے تین بڑے مشہور قبیلے تھے یہ قوم اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو بڑی حقیر سمجھتی تھی دوسرے لوگوں کو بڑی حقیر وہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے شعب اللہ مختار ہم ہیں جس طریقے سے ہندوستان کے ہندو وہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے اچھے کون سے لوگ ہیں ہم ہیں اسی لیے ہندو اپنے مذہب میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے اور جب ہندوستان پہنچے ہیں تو جو وہاں کے اصل آباد رہنے والے تھے ان کو انہوں نے چوتھے درجے میں رکھا ہے جس کو مولک کہا کرتے تھے یعنی ناپاک لوگ اسی لیے اب تو حالات بہت بدل گئے ہیں لیکن آپ بھی جو بالکل پرانے ہندو ہیں اگر آپ ان کے برتن کو چھو لیجئے تو بغیر ماجے اور دھوئے ہوئے اس میں پانی نہیں پئیں گے اور میں جہاں تک میری سمجھ کام کرتی ہے اور میرے اپنا مطالعہ ہے یہ ہندو جو ہیں وہ یہودیوں ہی کی نسل سے ہیں وہ یہودیوں کی اس لیے کہ دونوں کی تہذیب کے کافی مشابہت ہے اور دونوں جو اپنے بزرگ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ حضرت موسا علیہ اسلام کا قصہ پڑھیے تو جو کرشن کا قصہ بیان کرتے ہیں تقریباً اس میں آپ کو اسی فیصد نبے فیصد فیصد مواصلت نظر آئے گی دونوں میں آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں حضرت نوح علیہ اسلام اور ان کی کشتی کا دک جیسے حضرت یہودیوں کے ہاں ہے ان کے یہاں بھی کشتی کا ذکر ہے اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس کو برہما کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا نام ہو برہما جس کو یہ کہتے ہیں نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا نام ہو بدل کر کے انہوں نے ایسا کر دیا ہے تو کہنے کا مطلب یہودی جو ہے ہندوؤں کے طریقے سے اپنے کو سب سے آلہ مانا کرتے تھے اور اتنا حقیر عرب کو سمجھتے تھے کہ عرب کو امی کہا کرتے ہیں ارے جاہل لوگ ہیں ان پڑھ لوگ ہیں اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ان امیوں کا مال جتنا چاہو تم کھالو تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گنا نہیں ہے جس طریقے سے ہندوؤں نے رکھا کہ جو شودر ہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے ہے کہ نہیں وہ صرف ہماری خدمت کرنے کے لیے کیوں اس لیے کہ جو شودر ہیں وہی کہا جاتا ہے کہ اصلیف باشندے ہندو ہندوستان کے وہی ہیں تو جو اپنے گئے ہیں تو ان کو کیا کیا ہے غلام بنایا ہے اپنا خادم بنایا ہے کہ نہیں اور اپنی خدمت کے لیے ان کو ان کو چوتھے درجے میں رکھا ہے تو یہودی ان کی تاریخ بڑی لمبی ہے اور بڑی تعجب خیز ہے یہ اپنے علاوہ جتنے لوگ تھے ان کو کیا سمجھتے تھے حقیر سمجھا کرتے تھے کہتے تھے نحنو اللہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں جس طریقے سے براہمن کیا کہتا ہے اللہ کے وہ براہمن برہمن کے سر سے پیدا ہوا ہے, وہ. ہے کہ نہیں اور خطری جو ہے اس کے دونوں بادو سے پیدا ہوئے ہیں اور شودر کو کہاں کہتے ہیں کس سے پیدا ہوئے ہیں وہ پیر سے پیدا ہوئے ہیں. یہ ان کی کتابوں میں آج موجود ہے. ہے نا تو جس طریقے سے وہ اپنے کو سب سے اچھا ایسے یہود کہتے شاہ اللہ مختار اللہ کا سب سے مختار اور پسندیدہ بندے کون ہیں ہم ہیں لہذا وہ طاقت پر تو نہیں البتہ اپنی چال سے بنو اوس اور خزرت کو اپنے نیچے رکھے ہوئے تھے ان کو سود دے دے کر کے جیسے آج آج بھی یہی طریقہ چل رہا ہے آج دنیا کی کتنی حکومتوں کو یہودیوں نے عالمی بینک سے سود دے دے کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور آج دنیا کے بڑی بڑی حکومتیں ان سے جو قرض لیتی ہیں وہ سود ہی دیتی رہتی ہیں ان سے چھٹکارا پانا ان کے لیے کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا تھا یہی ان کا نظریہ تھا تو ان کو آپس میں لڑاتے تھے دونوں اور حضرت کے قبیلوں کو اور لڑا کر کے اپنا الو سیدھا کرتے تھے اور عرب جو تھے وہ اپنی شان میں رہتے تھے شاعروں کو خوب پیسہ دے دینا ہے لوگ آگئے گئے مہمانی کرنے تو میں سرا اڑانا ہے اور جب پیسے ختم ہو جائے تو سود پر کس سے پیسہ لیتے تھے یہودیوں سے اور یہودی اس کے علاوہ بسا اوقات ان کے بچوں کو بھی سود نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو اپنے ہاں بطور غلام کے بطور گروی کے اس طریقے سے جو اوسط کی بڑی زمین تھی اس کے اوپر انہوں نے اپنا قبضہ کر رکھا تھا اور قلعے بنا رکھے تھے بڑے بڑے محل تیار کر رکھے تھے جس کا ذکر آگے آئے گا تو خیر بات لمبی ہو رہی یہودیوں کا کے بارے میں کہ دوسرا مسئلہ یہودیوں کا تھا یہودی لوگ عام اوس اور خدرت کی طرح اللہ کے رسول علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو نبی آئے وہ ہمیں ہم سے نبی آئے دوسرے خاندان سے کیوں نبی آئے بنو اسماعیل سے نبی ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اسی لیے ان میں سے بہت کم لوگ مسلمان ہوئے یہودیوں میں سے حتہ کی صحیح بخاری شریف میں آپ نے فرمایا اگر میرے اوپر دس یہودی جو ان کے علما تھے ایمان لے آ لیں تو دنیا میں کوئی یہودی نہیں باقی رہے جو میرے اوپر ایمان نہ لے آئے لیکن ان کے علماء میں سے جو مدینہ میں رہتے تھے ایک دو کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لے آئے بلکہ اس قدر حسد رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے اس کی میں صرف دو مثالیں عہد نبی کے دو واقعات سے آپ کو دیتا ہوں بخاری شریف حضرت عبداللہ ابن سلام کے اسلام لانے کا واقعہ ہے یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ كوبا میں آ کر کے ٹھہرے تو آپ کے بارے میں شور ہوا تو یہودیوں کے علماء جو تھے وہ بھی جا کر کے آپ کو دیکھتے تھے کہ آیا یہ صحیح نبی ہے نہیں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اب میں تفصیل نہیں رکھ سکتا ورنہ عجیب و غریب واقعات پیش آئے ان کی شہادت کے کہاں کے کہ سچا نبی ہے ان میں سے صرف دو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عبداللہ ابن سلام بھی گئے اور خبا میں آپ کو دیکھا تو کہا جیسے ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوالات کیے انہوں نے کچھ سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جواب دے دیے تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ, کی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ ان سوالات کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا میں پورا قصہ بیان کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا اس لیے میں اسے کہیں پر رہنے دے رہا ہوں ہے کہ نہیں ہے لیکن جو اصل بیان بات بیان کرنے کی ہے وہ کیا ہے کہ یہودی جو ہے کس قدر گلید ذہنیت رکھنے والی قوم ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بڑی جھوٹی قوم ہے خود اپنی قوم کے بارے میں بتایا کیا کہا عبداللہ ابن نے سلام نے اے اللہ کے رسول یہودی بڑی جھوٹی قوم ہے آج اگر ان کو معلوم ہو گیا میں مسلمان ہوں تو کیا ہے میرے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں گے لیکن ایسا کریں کہ میں کہیں چھپ جا رہا ہوں میں چھپ جا رہا ہوں ان کو بلائیں اور ان کے عالموں کو بلائیں اور میرے بارے میں پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام کو اپنے گھر میں پیچھے چھپا دیا اور ان کو بلا کر کے پوچھا عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تو کہا وہ تو ہمارے عالم ہیں ہمارے عالم کے بیٹے ہیں ہم میں سب سے بہتر ہیں سب سے بہتر کے بیٹے ہیں ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں تو کہا اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ ابن سلام مجھے اللہ کا رسول مان لے تو تم لوگ مانو گے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ ان کو محفوظ رکھے اسے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول مانے اتنی دیر میں رہتے عبداللہ ابن سلام باہر نکل کر کے آئے اور کہا کہ اشد اللہ الہ الہ الا اللہ وہ ان محمد رسول اللہ یہ کہنا تھا کہ وہیں کھڑے ہوئے جو ابھی تک کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑے عالم ہیں سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں سب سے بہتر ہیں سب سے بڑے بہتر کے سب سے اچھے بہتر کے بیٹے ہیں ہمیں ہمارے سردار ہیں ہمارے سردار کے بیٹے ہیں کیا کہنے لگے یہ ہمیں سب سے برا ہے اور سب سے برا کا بیٹا ہے اسی مجلس میں ابھی یعنی مشکل سے دس پانچ منٹ بھی نہیں گزرے ہیں اس طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودیوں کی ذہنیت کیا تھی نبی قریب سرگارے میں وہ کیا ذہنیت رکھتے تھے اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں فلتان وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ماموں نے بیان کیا کہ میں ایک بار اللہ کے رسول خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک یہودی عالم جو شلوار قمیص پہنے ہوا تھا اچھے جوتے پہنا ہوا ہے جوتا پہنا ہوا ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہاں اے اللہ کے رسول ہاں اے اللہ کے رسول ہاں اے اللہ کے رسول ہاں آپ نے کہا تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے رسول اللہ کہہ رہا ہے تو مجھے تو اللہ کا رسول مانتا ہے کہتا ہے کہ نہیں ارے بے وقوف ابھی تو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول جب مخاطب کر رہا ہے تو اے اللہ کے رسول اے اللہ کا رسول اور کہہ رہا ہے کہ نہیں کہا کہ تورات پڑھ لیتا ہے کہا بالکل پڑھ لیتا ہوں اور پڑھا بھی ہے کہا انجیل پڑھ لیتا ہے کہا بالکل پڑھ لیتا ہوں اور پڑھا بھی ہے کہا قرآن پڑھ لیتا ہے کہا اگر آپ چاہیں تو قرآن بھی پڑھ کر کے سنا دوں اس لیے کہ عالم تھا پڑھا لکھا تھا عربی زبان جانتا تھا نا اگر آپ چاہیں تو قرآن بھی پڑھ کر کے سنا دوں یا بعض روز اگر میں چاہ لوں تو قرآن بھی پڑھ لوں تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے موسا علیہ السلام کو تورات دی ہے جس نے حد عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی ہے اور میرے اوپر قرآن نازل کیا ہے اس ذات کی قسم دہلا کر تجھ سے پوچھتا ہوں کیا تورات اور انجیل میں میری نشانیاں موجود نہیں ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم قرآن میں آپ کی پیدائش کی جگہ بھی جانتے ہیں آپ کی ہجرت کی جگہ بھی جانتے ہیں لیکن جب آپ آئے تو میں سمجھ گیا کہ آپ وہ نہیں ہیں ذرا دیکھ رہے ہوں؟ آپ کی پیدائش کی جگہ بھی صحیح ہے آپ کی ہجرت کی جگہ بھی صحیح ہے ساری علامتیں آپ پر داہر رہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ وہ نہیں ہے آپ نے کہا ہوتی ہے کیوں ایسا کیوں ہے کہا اس لیے کہ ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں کہ آپ کے پیروکاروں میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے آپ کے جو ماننے والے ہیں آپ کی امتیاں میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے اللہ تعالی انہیں جنت میں داخل کر دے گا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ تو تھوڑے ہی لوگ موجود ہیں یہ مانا اس کا کرنا تھا اس لیے کہ اس کا یہ مانا کہا ہے کہ ایک ہی وقت میں پائے جائیں گے سارے لوگ ہے کہ نہیں وہ جانتا تھا آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم تو جھوٹ بول رہا ہے میری امت کے صرف ستر ہزار نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے تو ان دونوں واقعے سے پتا چل گیا آپ کو کہ یہودی آپ کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے اور پہچانتے تھے لیکن حسد کی بنیاد پر کس کی بنیاد پر حسد کی بنیاد پر کہ یہ فضیرت بنو اسماعیل کو اور عرب لوگوں کو ملے ہمیں ملنا چاہیے ہمارے خاندان کا نبی ہونا چاہیے ہمارے خاندان کا نبی ہونا چاہیے یہ لوگ بھی آباد تھے لیکن چونکہ بظاہر آپ سے دشمنی نہیں کرتے تھے آپ کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ نہیں کیا تھا اور چونکہ مدینہ منورہ میں تھے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بھی مسئلہ حل کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کا بھائی چارگی یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا جیسا کہ پچھلی ہوا تھا وہاں پر یہودیوں کے ساتھ کچھ عہد نامہ لکھا اس میں لکھا کہ یہودی مدینہ منورہ کے باشی باشندے ہوں گے اور شہری ہوں گے انہیں اپنے جان کی مال کی حفاظت کی پوری آزادی ہوگی انہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی پوری آزادی رہے گی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے اگر یثرب کے اوپر یعنی مدینہ منورہ پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا دفاع کریں گے اس کی حفاظت کریں گے اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی جہاں پر پیسہ جمع کرنا ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے وہ بھی پیسہ جمع کریں گے اس قسم کی شرائط ان کے ساتھ طے ہوئے اور وہ لکھ لیا گیا اس کو دھیان میں رکھیں گے کہ ان کے ساتھ شرائط طے تھے کہ وہ غداری نہیں کریں گے اور یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے ان سے قتال بھی بھی کریں گے. یہ ساری باتیں طے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ عہد نامے کو لکھ کر کے ان کو بھی دکھا دیا اور اپنے پاس بھی رکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں مسائل جو مدینہ منورہ میں تھے مسلمانوں کے رہائش کا مسئلہ آب و ہوا کا مسئلہ اور عبادت کا م... گاہ کا مسئلہ اور یہودیوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں اس کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے اور سیاست سے یہ حل کر لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ منورہ آتے ہیں ساتھیوں سیرت کا موضوع بڑا لمبا ہے اور اخسار چاہنے کے باوجود بھی لمبا ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہیں جس کی بیان کرنے کی ضرورت بھی رہا کرتی ہے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تو چلے آئے تھے لیکن آپ کے اہل و عیال کہاں تھے سارے مکہ مکرمہ میں تھے آپ کی بیوی حضرت سودا تھی آپ کی چاروں بیٹیاں آپ کی چاروں بیٹیاں کون حضرت فاطمہ حضرت ام قرثوم حضرت زینب اور یہ کیا تھی حضت حضرت عثمان کے ساتھ آ گئی تھی یہ کیا تھی یہ بھی وہاں پر موجود تھی اور آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید وہ تو چلے آئے تھے البتہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی کہاں تھے مکے میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب آئے اور آپ کو سکون ہوا تو سب سے پہلے آپ نے ان کے بارے میں سوچا ایسے ہی آپ حضرت عبو بکر تشریف لائے تھے نا حضرت ابو بکر کے بیویاں اور ان کی دونوں بیٹیاں حضرت عائشہ اور حضرت اسما اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ سارے, سارے کہاں تھے مکہ مکرمہ ہی میں تھے نا ان کو بھی آنے کا مسئلہ تھا تو نبی کریم سرتا حارثہ کو پانچ سو درہم دیا اور دو اونٹ دیا پانچ سو درہم دیا اور دو اونٹ دیا اور کہا جاؤ ہمارے بچوں کو لے کر کے آ جاؤ حضرت زید ابن حارثہ مکہ مکرمہ گئے اور ان لوگوں کو لے کر کے آئے لیکن آپ کی تمام بیٹیاں تو آ گئیں لیکن حضرت زینب کو ان کے شوہر حضرت ابولاس ابن ربیع نے نہیں آنے دیا حضرت فاطمہ ابھی شادی نہیں وہ تو آ گئیں حضرت امے کلثوم ہے وہ بھی تو آ گئیں اور حضرت زید کا بیٹا اساما اور ان کی بیوی ام ایمن وہ تو آ گئی لیکن حضرت زینب کو ان کے شوہر نے روک لیا وہ کب تک رہی ہیں غضوے بدر کے بعد ان کا آنا ہوا ہے غزو بدر کے موقع پر ان کا جو قصہ ہے دلچسپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پر رو دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نہ متاثر ہوئے تھے وہ انشاءاللہ ابھی نہیں غضوے بدر کے موقع پر آپ کے سامنے رکھوں گا اس لئے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو جب یہ لوگ چلے آئے آئے تو ابھی گھر تیار نہیں تھا مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی لہذا یہ لوگ حارثہ ابن نعمان کے ہاں تہرے ہیں جب گھر تیار ہو گیا ہے تب حضرت سعودہ کو آپ نے گھر لے کر کے آئے ہیں اسی طریقے سے رضی اللہ عنہ بچے تھوڑا سا لیٹ آئے لیٹ آئے ہیں اور حضرت عائشہ حضرت جب وہاں سے چلی ہیں تو حضرت اسما کی شادی ہو چکی تھی حضرت عائشہ کی بھی شادی اللہ کے رسول سے ہو چکی تھی لیکن بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن حضرت اسما کی شادی بھی ہو چکی تھی اور رخصتی بھی ہو چکی تھی اس وقت حضرت اسما رضی اللہ تعالی نے حمل سے تھی اسی حال میں سفر کیا ہے اور قبا میں جب پہنچی ہیں تو ان کے یہاں ولادت ہوئی ہے حرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی پیدا ہوئے ہیں یاد رکھیں یہ سب سے پہلے مہاجر بچے ہیں جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور یہ تھوڑا سا آپ کے آنے اور وقفہ ہو گیا تھا تو جو منافق تھے اور جو کافر تھے اور یہودی کیا کرتے تھے اب مسلمانوں کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ یہودی قوم بتایا نہیں پہلے بھول گیا تھا یہ جادو کرنے میں بڑے ماہر تھے یہ جادو کرنے میں بڑے ماہر تھے وہ کہنے لگے کہ یہود نے ان کے اوپر جادو کر دیا ہے لہذا مہاجر کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا اسی لیے فتح عبداللہ اللہ ابن زبیر کی پیدائش ہوئی ہے تو مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہودیوں کا جادو کیا ہے جھوٹ تھا اور بیکار ہو گیا تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول و اولاد اور حضرت ابکر صدیق کے اول اولاد مدینہ منورہ آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گھر تیار ہو گیا تو ایک گھر میں تو آپ نے کس کو رکھا حضرت سودا کو اور دوسرے گھر میں حضرت عائشہ حالانکہ ابھی ان کی عمر نو سال کی تھی لیکن ان کی رخصتی ہوئی اور وہ رخصت ہو کر کے آپ کے گھر تشریف لائیں اور دوسرے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا اور یہ آج جائیں آپ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اے نا وہی گھر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا اس لیے کہ مسجد اس طرف تھی جب مسجد پہلے بنی تھی تو مسجد کے دائیں اس لیے کہ کی قبلہ کس طرف تھا بیت المقدس طرف تھا لیکن ابھی مسجد کے بائیں اسی کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بنوائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف ایک چبوترہ بنوا دیا تھا آج بھی وہ اونچی جگہ ہے آج بھی وہ جگہ اونچی ہے آپ جہاں مسجد نبی ہے آپ دیکھیں گے اس کے دائیں طرف مسجد کے حدود ہی میں ایک چبوترہ اونچا بنا ہوا ہے اس پر بڑی بھیڑ لگی رہتی ہے اسے سفا کہا جاتا تھا سفا کے معنی اونچی جگہ چبوترہ ہوتا تھا یہیں پر وہ مسلمان جو غیر شادی شدہ ہوتے تھے یا زیادہ فقیر رہا کرتے تھے ان کے لیے کسی جگہ گھر کا انتظام نہیں ہو پایا تھا وہ یہیں پر آ کر کے رہا کرتے تھے ان کی تعداد کبھی, تعداد کبھی سو رہتی تھی کبھی اسی رہتی تھی کبھی پچاس ہوتی تھی اور کبھی بڑھ کر کے دو سو تین سو ہو جایا کرتی تھی وہ یہاں پر رہا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی رخصتی ہوئی اسی زمانے میں ایک اور اہم کام ہوا وہ بھی جاننے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ مسجد بن گئی اور مسلمان جماعت سے نماز تو پڑھنے لگے لیکن ابھی اذان نہیں ہوتی تھی اذان لہذا مسلمانوں کو نماز کے لیے آنے میں بڑی دقت اور پریشانی ہوتی تھی آج کی طرح گھڑی تو تھی نہیں ہے کہ نہیں آج کی طرح گھڑی تو تھی نہیں اور نہ اذان مشروع ہوئی تھی تو معلوم نہیں ہو پایا کرتا تھا تو اندازہ کر کے مسلمان آتے بعد پہلے آتے بعد جب آتے تو جماعت ختم ہو گئی ہے یہ بڑی پریشانی لاحق ہوئی تو صحیح بخاری شریف عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول اور تمام صحابہ کرام کو جمع کیے کہ آخر اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کوئی انتظام ہونا چاہیے نا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہوا یہ کہ کسی نے کہا کہ ایسا کریں کہ وہ ناخوس ہوتا ہے نا قرن کی طریقے سے سور کی طریقے سے پوک سیگی کے اندر پھونک مجائے آواز ہوگی تو لوگ کیا سمجھیں گے نماز کا وقت کسی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ گھنٹا بجایا جائے گھنٹہ بجا جائے لیکن آپ نے کہا یہ تو یہودیوں کا ہے اور یہ تو نصارہ کا ہے ہم ان کی مشابہت نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا ہونا چاہیے حضرت عمر رضی نے فرمایا کہ ایسا کریں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو کسی کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں بھیج دیا جائے کس لیے جا کر کے بتا دیں کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا کم یا بلال فنا دے بسلا بلال یہ اچھا مشورہ ہے اٹھو اور جا کر کے نماز کا اعلان کر دو تو کچھ دنوں تک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہو نماز جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہلے گلیوں میں جا کر کے اعلان کرتے جامع جامعہ تو جامعہ آسلا تو آ یعنی نماز ہونے جا رہی ہے جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے لیکن گلیوں میں جا جا کر کے اعلان کرنا یہ بھی ایک مشکل کام تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ کیا تو کچھ فیصلہ ایسا ہوا آپ خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے ناقوس جو ہوتا ہے جس میں وہ سامنے چوڑا رہتا ہے اور آگے کی طرف کیا رہتا ہے وہ پتلا آواز دور کی نکلتی ہے اس میں پھونک مارا جائے لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا اور جا کر کے مسلمان سو گئے تو ایک صحابی ہیں عبد اللہ ابن زید ابن ابد ربی عبداللہ ابن زید ابن ابد ربی وہ فجر کا وقت ہو رہا تھا ان کی نیند ایک بار کھلی اور پھر دوبارہ سوئے یا وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جگ رہا ہوں لیکن میں سو رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے سامنے سے جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے یہ سینگی ہے پھونک مارنے کے لیے ہم نے کہا اسے مجھے بیچو گے اس نے کہا تم کیا کرو گے اس کو اسے تم کیا کرو گے ہم نے کہا نماز کے لیے اعلان کریں گے اس کے ذریعے تو اس نے کہا جو سفید پوش شخص تھا اس نے کہا کیا اس سے بہتر چیز تم کو میں نہ بتاؤں کہا وہ کیا چیز ہے کہا جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں کا ایک آدمی کھڑا ہو اور کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہو اکبر اشحد اللہ اکبر اللہ اشہدو اللہ اشہد اللہ, اشہدو اللہ الہ الا اللہ آخر تک ادان اس نے سنا دی اور کہا پھر جب لوگ جمع ہو جائیں اور جماعت کھڑی ہو کرنی ہو تو جس نے ادان دیا ہے وہی یا کوئی کیا کہے اقامت کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ اشد اللہ اشدو انہ محمد رسول اللہ حیا حی فلا آخر تک کہا اس کا یہ بیان کرنا تھا کہ میری نیند کھل گئی اور چادر لیے اور گھسیڑتے ہوئے سیدھے آتے ہیں فجر کے اللہ کے تھوڑا خدمت میں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صحیح وسلم ہم نے آج ایسا خواب دیکھا ہے آپ کہیے تو میں جگ رہا تھا اور یہ کہیے تو میں سو رہا تھا یعنی جو آدھی نیند میں رہتا نا آدمی بسا اوقات خواب دیکھتا ہے اگر آپ یہ سمجھیے کہ میں سو رہا تھا تو میں سو رہا تھا اگر آپ یہ کہیے میں جگ رہا تھا تو میں جگ رہا تھا آپ نے فرمایا انہا حق ہے۔ یہ سچا خواب ہے یہ سچا خواب ہے ایسا کرو کہ یہ اذان کے کلمات حضرت بلال کو سکھا دو اس لیے کہ وہ تم سے اچھی اور بلند آواز والے ہیں یہ کلمات کس کو سکھا دو تم حضرت بلال کو سکھا دو اس لیے کہ وہ تم سے اچھی اور بلند آواز والے ہیں اس طریقے سے ساتھیوں اذان مشرور ہوئی اسی دن سے وہ اذان دی جاتی ہے اور آج تک دی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ اس زمین کے اوپر جب تک اللہ کا نام لینے والے لوگ رہیں گے یہ اذان اسی طریقے سے دیتی دی جاتی رہے گی ایک اور مسئلہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الجھن کا سبب بنا ہوا تھا وہی مسئلہ بیان کر کے میں اپنی بات کو آج ختم کردہ ہوں اس لیے کہ وقت زدہ ہو گیا ہے مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے تھے بنو اسرائیل میں سارے آئے تھے بنو اسرائیل میں یعنی حتی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہوا یہ تھا کہ ان لوگوں نے خان کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اسے نہ اپنا کر کے بیت المقدس کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے ہی نے تقریباً تحقیقی روایت میں انہوں نے بنایا تھا بنو اس حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا اور ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے رہا ہوتا ہو کہ کھانے بیت المقد طرف رخ کرتے تھے اور کھانے کابا اس طرح یعنی درمیان میں بیت المقد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنا شروع کیے تو ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی حکم نہیں دیا کہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے تمہارا رخ کس طرف ہوگا تو مسند احمد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی روایت ہے کہ مکہ میں جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے کہ خانے کعبہ آپ کے اور بیت المقدس کے درمیان میں رہا کرتا تھا گویا آپ جنوب کی جانب کھڑے ہوتے تھے اور بعد روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم اور حضرت اسود اس کے درمیان میں ایسے کھڑے ہوتے تھے شمال کا رخ کر کے آپ کے سامنے کھانے کعبہ بھی رہے اور آگے کیا رہے بیت ال مقدس بھی رہے لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب یہ کام مشکل ہو گیا اس لیے کہ بیت المقدس شمال کی طرف تھا اور مکہ مکرمہ جنوب کی طرف تھا دونوں کو جمع کرنا کیا ہو گیا اب مشکل ہو گیا اور آپ کو کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود مشرقین کے مقابلے میں مسلمانوں سے زیادہ قریب ہے یہودی جو ہیں وہ مشرقین کے مقابلے میں مسلمانوں سے اس لیے کہ یہ بھی اہل کتاب ہے یہ بھی نبی کو مانتے ہیں اور مشرکین لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس ہی کو اپنا قبلہ بنایا بیت المقدس ہی کو اپنا قبلہ بنایا لیکن آپ کی خواہش تھی کہ ایسا نہ ہوتا تو اچھا رہتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اور آپ حضرت ابراہیمی کی حضرت اسماعیل کے اولا سے تھے کاش کے وسیع کو ہم قبلہ بنائیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا لہذا آپ کی خواہش رہی آپ کی دعا رہی بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے کہ ہو سکتا ہے نماز کے دوران ہی اللہ تعالی کا حکم ہو جائے کہ ہاں قبلہ اس کو بنا لو تو اس طریقے سے سولہ یا سترہ مہینے گزر گئے کتنے سولہ یا سترہ مہینے گزر گئے سولہ اور سترہ مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عصر کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں اختلاف ہے لیکن راج اس کم علم کے نزدیک ہے کہ وہ ظہر کی نماز تھی بعد روایتوں میں خود بخاری شریف کے عصر کا بھی ذکر ہے قبلے کے خانے کعبہ کی طرف قبلہ کا رخ ہونے کا آڈر حکم اللہ کی طرف سے آ گیا اور قرآن مجید کی آیت جو سورہ بکرا میں ہے سیقول صفحا اس کے بعد کیا ہے فول کا شطر المسد الحرام آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے یہ آیت نادر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے کھانے کعبہ کی طرف گویا اب تک شمال کی طرف رخ کرتے تھے شمال شرک کی طرف شمال مشرق کی طرف اب آپ کا رخ کس طرف ہو گیا جنوب کی طرف ہو گیا آپ کا رخ جنوب کی طرف ہو گیا اور چونکہ مسلمانوں کا بھی معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے لہذا ایک آدمی ظہر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور قبیلے میں جاتا ہے شاید یہ وہ قبیلہ ہے جہاں آج مسجد قبلطین ہے یقین کے ساتھ نہیں کہا سکتا جہاں آج مسجد قبلتین مکے میں آپ لوگ جائیں تو دیکھیں گے مجرد قبلطین مسجد قبل میں پہلی بار آیا تو وہاں پر دوسرے دونوں قبلے کا نشان تھا آج تو دوسرے قبل کا نشان مٹا دیا گیا صرف ایک قبلہ ہے پہلی شروع شروع میں آیا تو, تو اس مسجد میں لوگ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور دو رکت پڑھ چکے تھے دو رکعت باقی تھی تو وہ شخص کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ابھی عصر کی نماز پڑھ کر کے آ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کو بدل دیا ہے اب بیت المقدس کے بجائے مسلمانوں کون سا قبلہ ہے خانے کعبہ ہے وہ لوگ نماز ہی کی حالت میں کا ہو, ہو گئے امام اس طرف سے اس طرف آ گیا پہلی سب کی جگہ اب دوسری سب ہو گئی دوسری سب جگہ اب پہلی ہو گئی کیوں اس لیے دو صفحہ ہو گی جب اس طرف مڑیں گے تو آگے والی کیا ہو جائے گی پیچھے اور پیچھے والی آگے ہو جائے گی اور اسی کے صبح کو فجر کے وقت ایک آدمی ابھی اہل خوبا کو پتا نہیں تھا ابھی تک اہل خوبا اثر کی بھی مغرب کی بھی عشا کی نماز بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھ رہے تھے لیکن فجر میں ان سے کسی نے بتایا حالت رکو میں تھے لوگ رکو کی حالت میں تھے ان سے کسی نے بتایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے سفر وہ نازل ہوئی ہے اور قبلے کا حکم بدل گیا ہے اے بیت المقدس کے بجائے کون سا قبلہ ہے خانے کعبہ ہے تو اسی رکو کی حالت میں تمام کے تمام مسلمان جنوب مشرق سے اپنا رخ کس طرف کر لیے ہیں یا ش... جنوب شمال سے اپنا رخ روح... شمال مشرق سے اپنا رخ کس طرف کر لیے ہیں جنوب کی طرف کر لیے ہیں لیکن ساتھیوں یہ قبلہ بدل تو گیا بدل تو گیا یہ قبلہ لیکن مسلمانوں کو بہت کچھ سننا پڑا ہے مسلمانوں کو اس لیے کہ اسلام دشمن جو ہوا کرتے ہیں وہ دین داروں پر اعتراض کرنے سے چوکتے نہیں ہیں اپنے وہی گناہ کا کام کرتے رہیں گے کبھی کوئی کانوں پر جو نہیں رہ گے گا لیکن اگر آپ نے کر دیا دیکھو داڑھی رکھا ہے اور یہ کام کرتا ہے اللہ کے بندے تمہارے لیے جائز ہے اس کے لیے ناجائز ہے کہتے ہی نہیں کہتے ہیں جلو. تو جن کے دل کے اندر بیماری ہے جن کے دل میں بیماری ہے نفاق کی بیماری ہے شک کی بیماری ہے ایمان یا کامل نہیں بلکہ ان کا صبح کے اندر وہ مفتلا ہیں وہ لوگ دین داروں پر ایسے ہی اعتراض کرتے رہتے ہیں تو اس واقعے سے مسلمانوں کو بھی کیا ہوا مسلمانوں کو بھی باتیں سننی پڑی ہیں تینوں قسم کے لوگوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا ہے مشرقین نے بھی کیا جو مدینہ مروغ کے اندر مشرق تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یہودیوں نے بھی کیا اور مکہ کے قریش مشرقین جو تھے انہوں نے بھی کیا ان تینوں نے آپ کے اوپر احتجاج جو مشرقین تھے انہوں نے کیا کہا وہ کہا کرتے تھے کہ محمد کو دیکھو اللہ وسلم اسے تو خود اپنے دین کے بارے میں یقین نہیں ہے کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھتا اور کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھتا ہے پتہ نہیں کس نماز کو اب شمار کرے گا وہ ذالک اور یہود کیا کہنے لگے یہود کہنے لگے کہ یہ بھی دیکھو ایسا لگ رہا ہے کہ اسے اب ہجرت بڑی مہنگی پڑ رہی ہے ہجرت کر کے چلے تو آئے ہیں پہلے تو جذبے میں تھے کہ اب اس طرف رک کر کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے تھے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہجرت مہنگی پڑ رہی دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں اسی لیے اس طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے انہوں نے تبھی تو ہمارا قبلہ چھوڑ کر کے وہ دوسرے قبلے کی طرف چلے گئے ہیں نا اور مکہ کے مشرقین کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے یا کہیے منافقین کیا کہا کرتے تھے یہ بھی عجیب تماشا ہے کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں بھلا بتائیں اپنی کس نماز کو شمار کریں گے اس کا مطلب اب تک جو نماز پڑھتے رہے ساری کی ساری بیکار تھی تمہاری اور جو لوگ ایسی نماز پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے ہیں اس کا مطلب بے نمازی مرے ہیں وہ یعنی ایسا اس قسم کے اعتراضات کرنا شروع کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام لوگوں کو ایک جواب دیا ایک الفاظ میں اللہ نے کیا فرمایا سید صفحا من اناس ماول قبلتیم التی کانو علیہ کلاہل مشرق المغرب کل مشرق المغرب بے وقوف لوگ کہیں گے دوسرا بڑا ہی شروع ہوتا ہے نا سیدفا امن اناس لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں یعنی بیکری کی باتیں کریں آکل کی باتیں نہیں کر رہے ہیں بیوقوف لوگ کیا کہیں گے ماں بل عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا کانو <عَلَيَّا> یہ جس قبلے پر تھے اس سے کس چیز نے پھیر دیا ہے آخر کیوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے کہ مشرق بھی اللہ تعالی کا ہے اور مغرب بھی شمال بھی اللہ تعالی کا ہے جنوب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے حکم سے ہم اس طرف نماز پڑھتے رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اب ہم ایسے اس کی اطاعت میں کر رہے ہیں ہمارا معاملہ کیا ہے آمنا و صدقنا ہم ایمان لے آئے اور قبول کر لیا سرے تسلیم خم ہے جو مزاجی آر میں آئے جو اللہ حکم دام اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور دوسری چوٹ بیت اللہ یہودیوں پر کیا لگائی اللہ تبارہ تعالیٰ نے کہ تم خود سوچو کہ تم جس کے ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو حضرت عشاق اور ابراہیم علیہ السلام سوچو ان کا قبلہ کون تھا کون تھا ان کا قبلہ تم جانتے ہو کہ ان کا قبلہ کون تھا بیت المقدس نہیں کیا تھا ان کا قبلہ کعبہ مشرف آئی تھا اب تمہیں کیوں چڑھ ہو رہی جب اللہ نے مجھے اس کی ہدایت دے دی ہے کہ میں صحیح قبلے کی طرف رخ ہو کر لیا ہوں تمہیں چڑھ کیوں ہو رہی تو اس پر چڑک کیوں رہے ہو اسی لیے ساتھی مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے مربی ہے ایک لمبی حدیث میں اس کے آخر میں کیا ہے کہ یہودی حسد کرنے والی قوم ہے یہود حسد کرنے والی قوم ہے تم سے جت تین باتوں پر جتنا زیادہ چڑھتے ہیں کسی اور بات پر نہیں چڑھتے تین باتوں پر جتنا چڑھتے ہیں کسی اور بات پر نہیں چڑھتے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جمعہ کی توفیق دی اور انہیں جمعہ نہیں ملا ہے وہ سنیچر کے دن کی قدر کرتے ہیں حالانکہ جمعہ کے دن تمام امتوں کے لیے سب سے بہتر دن قرار دیا گیا لیکن یہودی کیا ہوئے بھول گئے چھوڑ دیا نصارہ نے اتوار کے دن کو مان لیا اللہ نے تمہیں اس نیک دن کی توفیق دی تو تمہیں چل... ان سے... انہیں ہوتی ہے اور دوسری چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح قبلے کی طرف تمہاری رہنمائی کی صحیح قبلے کی طرف تمہاری رہنمائی کی تو اب ان کو چڑھ ہو رہی کرے ہمارے دادا ابراہیم کی قبلے پر قبلے پر تو ان کا قبضہ ہو گیا اور ہم محروم رہ گئے اس سے نہیں اور تیسری چیز کس پر ان کو چڑ ہوتی ہے وہ بھی سنا دوں ناراض نہیں ہوں گے جی ناراض نہیں ہوگا آپ لوگ مجھے ڈر لگ رہا کہ کچھ لوگ ناراض نہ ہو جائیں اس لیے کہ ان کو برا لگے گی وہ بات تیسری چیز کس پر چڑھ ہوتی ہے کہا امام کے پیچھے آمین کہنے پر چڑھ ہوتی ہے ان کو جب ہم امام کے پیچھے آمین بولتے ہیں تو کیا ہے ان کو چڑ ہوتی ہے اور ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ آمین نہ بولو آہستہ سے آمین بولو یہودی چڑھیں گے کس بات پر ساتھیوں اگر آہستہ بولنا ہے آمین تو اصل چیز ہے ساتھیو آمین بلند آواز سے بولنا سنت ہے آہستہ بولنے کو بولنا نہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے وہ تو اپنے من میں بولنا ہے بولنا اسی کو کہیں گے بھائی کوئی کسی سے آپ کچھ بات پوچھئے اور کہے آپ کیا کہیں گے ارے بولتے کیوں نہیں تم یہی تو کہیں گے نا وہ کہ ہم نے بول دیا کوئی مانے گا اس کے بول دیکھو کیا کہیں گے بولتے کیوں نہیں تم یعنی بولنا وہی ہے جس سے آواز نکلے ہے کہ نہیں ہے اگر آواز نہ نکلے تو وہ بولنا نہیں ہے تو اصل کیا ہے آمین کو بلند آواز سے کہنا چاہیے ہے کہ نہیں ہے تو آپ نے کیا بیان فرمایا یہودیوں کو تین چیزوں سے چڑ ہوتی ہے تیسری چیز کیا ہے امام کے پیچھے آمین بولنے پر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو چن اس لیے ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس قبلے کی توفیق دی جو اصل قبل ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور تیسرا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا کہ ان کی کتابوں میں خود یہ موجود ہے کہ یہ جو قوم پیدا ہوگی یہ جو نبی آئے گا اس کا قبلہ کہاں ہوگا بیت تو نہیں بلکہ خانے کعبہ ہوگا بھلا بتائیے اللہ سے سچی بات کرنے والا کوئی ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان لدین ات الکتاب لمن الحق مبہم <رَبِّهِم> یہ دوسرے ہی پارے کے شروع میں ہے اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے وہ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ یعنی بیت المقدس نہیں خانے کابہ کا قبلہ ہونا یہی قبلہ حق ہے اصل میں وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم بلکی آگے اللہ تعالی فرماتا ہے الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وہ لوگ اس قبلے کو اور قبلے والے کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں اس میں غلطی نہیں کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان دنوں میں جو عجیب واقعات پیش آئے ان میں خانے کا بیت المقاد طرف قبل کی رخ کے پھیرنے کی بات تھی آخری بات کہہ کر کے ان دنوں میں دو بڑے اہم صحابی کا انتقال ہو گیا یہ بھی سنتے چلے اور موضوع کو ختم کرتے ہیں دو بڑے اہم صحابی کا انتقال ہوا ہے کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں ورنہ صحابہ کرام تو انتقال کرتے رہے ہو اس کا ذکر نہ کرتا میں لیکن عقیدے سے اس کا تعلق ہے توجہ دیں گے دو بڑے اہم صحابی کا انتقال ہو گیا ہے ایک اسعد ابن زرارہ کا ایک کلسوم ابن حدم کا اور اس کے مقابل میں دو یا تین بڑے مشرکین کا بھی انتقال ہوا ہے خالد ابن ولید کے والد ولید کا ہے نا اور آس ہمارے خیال سے اس کا یعنی ادھر مشرکین کا انتقال ہوا دو بڑے اور ادھر دو مسلمانوں کا بڑے ایک کلسوم ابن حدم یہ کون ہے کلسوم ابن حدم کسے کو یاد ہے؟ یہ قرصیم نے حدم وہی ہیں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں جن کے یہاں آ کر کے ٹھہرے تھے قبا میں آپ تشریف لائے تھے تو چار دن یا بارہ دن یا چوبیس دن آپ جو ٹھہرے رہے وہ کس کے یہاں ٹھہرے تھے؟ حضرت یہ بڑے معمر اور بڑے نیک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے تھے بڑے شریف نفس اور بہت ہی صدقہ اور خیرات کرنے والے تھے یہ حضرت بن خیثمہ ان کے صادب ہاں نے مسلمان آئے ہیں ہجرت کر کے پہلے تہرے ہی ہاں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر ہی کر رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا ابھی ان کے انتقال ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس تھا کہ ایک اور صحابی جنہوں نے اہل مدینہ میں سے سب سے پہلے تقریباً اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت سب سے پہلے لے کر کے آئے اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جمعہ قائم کیا یہ تین خوبیاں ان کے اندر تھی ساتھیوں اسلام مدینہ منورہ کے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا دوسری بات کیا ہے مدینہ منورا میں دعوت کا کام سب سے پہلے انہوں نے کیا اور تیسری بات کیا ہے جمعہ سب سے پہلے انہوں نے قائم کیا مدینہ آپ کے آمد سے پہلے پہلے نبی کریم صلی امن سے پہلے پہلے ابو داود وغیرہ میں روایت تھے آپ آئے بھی آئے نہیں تھے کہ انہوں نے جمعہ قائم کیا اور چوتھی ان کی خوبی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بارہ نقیب قرار دیئے تھے ان تمام کے اوپر سب سے بڑا نقیب ان کو بنایا تھا زورا کو لیکن ابھی آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے مدینہ منوراک ابھی چند ہی دن ہوئے تھے مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی کہ ان کے گلے کے اندر کوئی بیماری ہوئی وہ گلٹی کی بیماری تھی یا کیا تھی عربی میں اسے زبحہ کہتے ہیں زبحہ وہ گلے میں ہوتی ہے گلا پھول جاتا ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کے علاج کے لیے بڑی کوششیں کی بلکہ آپ نے فرمایا مسن احمد صحیح سرماجا وغیرہ میں صحیح صنعت سے مروی ہے کہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا ان کے علاج کے لیے میں کوشش کروں گا اس لیے کہ کوئی معمولی آدمی اور دین کے معمولی خادم نہیں تھے اور عمر بھی کوئی ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی نقبہ میں سب سے کم عمر والے اساد ابن زورا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی بلکہ روایات میں آتا ہے کہ دو بار آپ نے ان کو داگا تھا ان کو شفا پانے کے لیے دو بار داگا تھا لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا چند دن بیمار ہو کر رہ کر کے وہ انتقال کر گئے جب منافقین نے اور یہودیوں نے بلکہ بھی منافق نہیں تھے مشرقین نے اور یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم اور یہ پریشانی اور ان کے علاج کے لیے یہ کوشش دیکھی تو وہ کیا کہنے لگے کہ یہ نبی نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک اگر نبی ہوتے تو اپنے ساتھی کو بچا نہ لیتے نبی ہوتے تو اپنے ساتھی کو بچا نہ لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا تھا کہ بری موت یہودی مرے وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھی سے موت کو کیوں نہیں دور کر سکے اپنے ساتھی کو موت سے کیوں نہیں بچا سکے اللہ کی قسم میں اپنے لیے اور اپنے ساتھی کے لیے کسی فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اصل مالک کون ذات ہے اللہ تعالی کی ذات ہے ساتھیوں یہیں سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آج ہمارے یہاں جو بہت سے لوگوں نے یہ عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کرتے ہیں اور ان آپھی سارا کچھ جا کر کے لوگ مانگ رہے ہیں نہیں اللہ تبارک و تعالی نے نفع اور نقصان کی ساری ملکیت کس کے پاس رکھی ہے اپنے پاس کسی اور کو اللہ تعالی نے نہیں دیا ہے یہی سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بے نیاز ہے کس قدر بے نیاز ہے اور ایک بندہ خواہ نبی ہی کیوں نہ ہو ولی ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے سامنے کس قدر مجبور ہے لوگوں نے ساتھیوں اس عقیدے کو سمجھا نہیں نتیجہ یہ ہے کہ شرک کے اندر مفتلا ہوتے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اگر ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا کل لکھ نفسی نفا والا درا آپ لوگوں کو بتلا دی دیئے کہ میں خود اپنے آپ کے لیے کسی نفے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں یہ سارا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے ساتھیوں یہاں تک آ کر کے ہم اب رک جاتے ہیں اب آگے کی جو مجلس شروع ہوگی وہ مجلس آپ لوگوں کو پچھلی ملشوں کے مقابلے میں زیادہ خوش کر دینے والی ہوگی کیوں اس لیے کہ اب مسلمانوں کے کمزوری کے دن رخصت ہو رہے تھے اب وہ مجبور لوگ جنہیں کافر جتنی تکلیف دینا چاہیں دے لیتے تھے اب اگر کوئی کافر ان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتا تھا تو نہ صرف یہ کہ اس کا جواب دے بلکہ ان کی آنکھ پھوڑ دینے کے لیے تیار تھے اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اگر کوئی کافر ان کے خلاف کوئی زبان کھولتا تو اس کی زبان کو پکڑ کر کے کاٹ سکتے تھے اب مسلمانوں کو ایک جگہ مل گئی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے کتال کی لڑائی کی اجازت دے دی تھی اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا جا رہا ہے جنہیں تنگ کیا جا رہا ہے جنہیں دبایا جا رہا ہے اب اجازت دی گئی ہے کہ وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں اسی لیے سنن ترمدی کے اندر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے مکہ مکرما سے نکلے ہیں تو آپ کے یارے غار آپ کے ساتھ یہ خاص حضرت عبداللہ اللہ حضرت ابو بگر صدیق رضیات کا فرمایا تھا کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ مشرقین ہلاک اور برباد ہو جائیں کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی کو ان لوگوں نے مکہ مکرمہ سے نکال دیا ہے اب اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی بخشے گا نہیں اور راستے ہی میں تھے یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے کہ یہ سورہ الحد کی آیت نازل ہوتی ہے دن الذین یقاتلون نبی انهم ظلموا وان الله على نصرهم قدیر یہ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جنہیں ظلم کیا گیا ان کے گھروں سے نکالا گیا ان کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا گیا انہیں نیتھے ہاتھ چھوڑ دیا گیا اب یہ وقت مل گیا ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے اب اگلی جو شروع ہوگی وہ یہی ہوگی بلکہ اگر اس کا عنوان رکھنا چاہیں تو آپ لوگ رکھ لیں کہ نتھے لوگ ڈٹ گئے اور بھاگنے والے اڑ گئے اب بھاگنے کا وقت نہیں رہ گیا کمزور لوگ اور جو نیتھے تھے اب ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں اب آگے ہی بڑھیں گے پیشے نہیں آئیں گے گویا کی مسلح کش, کش جو کفار کے ساتھ تھی وہ اب شروع ہونے والی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی سیرت سے محبت اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دہ فرمائے صبح نقل ممدکھ اشد اللہ الہ الا انت